تقبیر کیا. کیا دا دا تقبیر, تقبیر آت اتفاقی مذاہب دے کر تقبیر دی. شابی سم مر را قبرن رد تیرش فیو قبر واض مانی طرزہ سرات الخبر اختلافی ناقی ذکر کو اختلاف نہ دل علیہ سرات سنور و قبر عال ہے ارمان سر رو دا تکبیر دا تر شابی نہ شایل من ہکے من ہات سکھ سوکھ ہاس بہانے کار سے ہاضی اگر تین سوکوس مہاد میں غالبی داغا یہ تک بھی منگائی سرو فینس راجن خمسن تک بھیر فینا سنگوس کی فین پکسری فینظری قال ابو داود وانا حديث ابن الصلاح ادخل الروضه شوه اليوم ابو الوليد يارسي دين محمد بن سنان ما تخيذني في نسب درا ابو